الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فوز بالله من الشيطان واجيب بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تُوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ مُنِيبٌ اُوْ فَوِذُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادُ اُدُوْءُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَغَيْزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ فلیل رب فلیل لہ ربی سما واتی و ربلا رب ولاقی بریا وات ولازیز صدق تیار صل على سید محمد نا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان پتھر نہیں کے پڑا رہے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 اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے ایک اپنی عقل اپنے تجربے اپنے علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی دکھوں والی تکلیفوں والی ٹینشن والی زندگی ہے اور ایک زندگی اللہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی سکھ والی سکون والی اتمنان والی اور مزے والی زندگی اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو مثالی اور اچھی زندگی ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی عظمت کی بریائی اللہ کی شان عظمت سب سے بڑی ہے <تصفح> ولہ فلکی بری وات ورض واحل عزیز الحکیم <تصفح> کہ آسمان اور زمین میں ہر جگہ اللہ کی عظمت کی بریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے حتیٰ کے فرمایا کے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصبی بیان کر رہی ہے میں شہ یو سب ہو ولا کے اللہ تف کا ہوں کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہی ہے لیکن ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا بول رہی ہے اگر کوئی سوچنے والا ہو سمجھنے والا ہو بصیرت رکھتا ہو تو صحرا میں جائیں تو اس کو محسوس ہوگا کہ کالا تیتر بول رہا ہے تو ایسے کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت اسی طرح ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے لیکن انسان ان کی زبانیں نہیں سمجھ سکتے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ پرندوں کی مختلف بولیاں سمجھ جاتے تھے چونٹی کی انہوں نے زبان سمجھ لی تھی جو چونٹی بولی ہے حضرت مسکرا پڑے ہنس پڑے مسکرا پڑے اس کو اس کے بولنے پہ کہ وہ دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجیں آ رہی ہیں وہ کہیں تمہیں پیس کے نہ رکھ دیں تو واقعی ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و صنا کیا کر رہی ہے اور انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ وہ اشرف المخلوط مخلوقات ہو کہ اگر اللہ کی عظمت ہو کہ بھی یہی نہ بیان کرے تو اس لیے اگر آپ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز ہے نماز میں اللہ کی عظمت و بڑی آئی ہے آجید. آجید. کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے آجید. کہ اللہ سب سے بڑا ہے اسی لیے کسی بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ اگر اسلام کا دوسرا نام رکھنا ہو کہ اس, کوئی کہے اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو ہم اسلام کا دوسرا نام کہیں گے کہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس لئے بچہ پہلا ہوتا ہے اس کے, اس کے ایک کان میں آزان دوسرے میں تکبیر کہتے ہیں سب سے پہلے لفظ کیا بولتے ہیں اللہ اکبر پھر بچہ بڑا ہوتا ہے باتیں کرتا ہے وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہے تو ماں اس کو کہتی چپ کرو اللہ اکبر ہو رہی ہے آزان آ رہی ہے اب آزان کی تو اس کو سمجھ نہیں آتی تو ماں اس کو کہتی اللہ اکبر ہو رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ اکبر بلکہ ہر موڑ کے اوپر اللہ اکبر رقو میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبرہ رکتوں میں سوچیں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے ہر نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے ساٹھ سال کی زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے اللہ اکبر کہا لیکن یہ اللہ اکبر ہمارے دل میں نہیں اترتا ہوں اللہ اکبر کہنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں فلاں ملک سپر طاقت ہے فلاں سپر طاقت ہے بھائی سپریم طاقت کس کی ہے اللہ کی کوئی سپر طاقت نہیں ہے صرف اللہ کی سپر اور سپریم طاقت ہے اگر یہ اللہ اکبر دل میں بیٹھ جائے نا تو پھر دیکھو نماز کا کیسا مزہ آئے گا تو ہم نیت ہی نہیں کرتے کہ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کر رہا ہوں اس لیے یہ دل میں بٹھائیں کہ اللہ اکبر آپ دیکھیں زندگی میں بہت سی جگہ اللہ اکبر ہے برگا زبا کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں بسم اللہ ہے اللہ اکبر اللہ بھی اللہ اکبر ہے سننا تھا کہ کسی اونچی چیز کو دیکھیں یا اونچی جگہ چڑھیں تو کیا کہیں اللہ اکبر کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے کسی حیران کن چیز کو دیکھیں سبحان اللہ اللہ اکبر پھر نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استفر اللہ, استفر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے پھر آخری بات کہ جب جہاد ہوتا ہے گردنیں جو ہے اتر رہی ہیں بندے شہید ہو رہے ہیں تو وہاں نعرہ کیا مارتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے اللہ سب سے بڑے اللہ کی عظمت و بریائی کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یعنی پیدا ہونے سے لے کر شہادت تک ہر جگہ آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اللہ اکبر ہمارے دل میں اترتا نہیں ہے اگر اللہ اکبر دل میں اتر جائے تو آپ کو ایمان کا مزہ آ جائے نماز کا مزہ آ جائے زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے تو اس لیے اللہ اکبر کو دل میں بٹھائیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ نماز کو حضوری کے ساتھ پڑھیں اللہ کی عظمت و کی کے ساتھ پڑھیں کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نمازوں میں وسوسے آتے ہیں تو کئی لوگوں کو میں نے یہ علاج بتایا کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ دس منٹ پانچ منٹ پہلے مسجد میں آ جائے اور یہ تکبیرات پڑھیں آپ چالیس دفعہ دس دفعہ گیارہ دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ چالیس دفع یا سو دفعہ جتنی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تکبیرات پڑھیں انشاءاللہ اللہ جب آپ تکبیریں پڑھیں گے تو اللہ کی عظمت و کی بریائی کا استظار پیدا ہوگا اور پھر آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز میں مزہ آئے گا ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برسوسوں والی نماز پڑھتے ہیں دنیا کے خیال آ رہے ہیں دنیا کی سوچیں آ رہی ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی غیر حاضر ہیں تو فرمایا کہ اللہ کی عظمت کی بھیا کو سجدہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ کہ اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے اس کے سوا کوئی محبود مقصود مطلوب محبوب اللہ ہے اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے اور ہر قسم کی حمد و شناخت اس کے لیے اللہ کے لیے اب یہ ذہن میں بٹھائیں گے پھر جو آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز کا مزہ گا کہ میں اللہ کی عظمت کو سجدہ کر رہا ہوں ہم تو بھاگے آئے وضو کیا پیچھے اس میں ہم کے اللہ اکبر. بس کوئی پتہ نہیں پھر پہلے باہر ہم دکان کے اندر تھے نماز میں دکان ہمارے اندر آ جاتی ہے بس دنیا کے خیالات دنیا کی سوچیں بسوں سے آ رہے حتہ کے ساٹھ ساٹھ سال تک والی نمازیں پڑھتے ہیں حضوری والی نماز نہیں حالانکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کل افلاحی صلاح بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں خوشبوخو سے نماز پڑھتے ہیں ہم بہت کم کبھی نماز میں روتے ہیں اس لیے کہتے ہیں حاضری ہے حضوری نہیں ہے بس ہم حاضری لگواتے ہیں اس لیے حضرت امام ربانی مجد الفسانی سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ فرمار انصلاۃ عن آن الفا شاہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تینتیس نمبر والی نماز تینتیس فیصد چالیس فیصد تینتیس فیصد گناہوں سے روکے گی اور سو نمبر والی نماز سو فیصد گناہوں سے روکے گی کہ اگر آپ وسوسوں والی نماز پڑھیں گے تو اتنے ہی آپ کو روکے گی اور اگر آپ حضوری والی نماز پڑھیں گے تو سو فیصد آپ کو گناہوں سے روکے گی پھر حضرت نے ایک اور معرفت کی بات لکھی فرمایا جتنی آپ حضوری کے ساتھ خوشو و خزوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنے زیادہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار صاف واضح بالکل نظر آ رہا ہوگا اللہ اور جتنی وسوسوں والی نماز پڑھیں گے اتنے جو ہے نورانی پردے آگے آ جائیں گے اللہ کا دیدار واضح نہیں ہوگا اس لیے فرمیا صلاح تو مراج کہ مومنوں کی میراج تو اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے کہ اگر وہ وسوسوں کے بغیر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو ترقی ہوتی جائے گی تو ہم حضوری والی نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے نماز کی تیاری کرنی پڑتی حضرت مولانا سمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نماز میں تیاری نہ کی جائے وہ نماز خسفسی ہوتی ہے یعنی پھیکی نماز ہوتی ہے اس میں کوئی مزہ نہیں آتا جس نماز میں تیاری کی جائے وضو صحیح کریں غسل صحیح کریں پانچ دس منٹ نماز کا انتظار کریں جب اس طرح نماز پڑھیں گے تو فرمایا وہ صحیح حضوری والی نماز ہوگی پھر اس نماز کا آپ کو مزہ آئے گا اور ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے پھر جو نماز آپ کو اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی قیامت والے دن وہ آپ کو چھڑا بھی نہیں سکے گی کہ جو نماز تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی قیامت والے دن وہ تمہیں چھڑا بھی نہیں سکے گی کیونکہ آپ نے بسوسوں والی نماز پڑھی غیر حضوری کی نماز پڑھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے غیر حضر اس لیے کسی نے کہا جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے بندہ ناما دیکھ حضوری کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس نمازوں کو سیکھنے کے لیے اس کا خشو خضو خجو سیکھ... ہم نماز تو پڑھتے سب لیکن خشو خضو اس کا سیکھتے نہیں ہیں نماز کسی سے سیکھتے نہیں ہے اگر بہت ہی کوئی سیکھتا ہے تو وہ ظاہری نماز سیکھ لیتا ہے رکو ایسے کرنا ہے سجدہ ایسے کرنا جو نماز کی وہ خوشوخو ہے وہ نہیں سیکھتے کسی سے تو بھائی ہمارے حضور سے کسی نے پوچھا کہ خوشی و کی نماز کیسے ہے فرمایا جیسا آپ کا وضو ہوگا ویسے آپ کی نماز ہوگی کیونکہ نماز کی بنیاد کس پر ہے وضو پر ہے اگر وفیشوں والا باتوں والا ادھر ادھر سوچے ہیں وضو میں تو نماز بھی ایسی ہوگی اگر نماز صحیح حضوری سے پڑھیں گے تو وضو صحیح حضوری سے کریں گے تو نماز بھی حضوری والی پھر فرمایا میں مسجد میں آئیں اعتقاف کی نیت کریں پھر ایسے سمجھیں کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد مجھے موت آ رہے گی ہزار میں اصم ایک بزرگ وہ فرماتے تھے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرے آگے جہنم میں پیچھے جنت ہے میں پولس رات پہ کھڑا ہوں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے مجھے کوئی نماز میں وسوسہ نہیں آتا ہزار سالم بن عبداللہ شاید شہد بزرگ ن سے کشن پوچھا حضرت آپ کو نمازوں میں وصف سے آتے کہا الحمدللہ مجھے نمازوں میں بھی وصف سے نہیں آتے اور نمازوں کے باہر بھی وصف سے نہیں آتے میں ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ حضوری کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے اللہ کی اتنی محبت حاصل ہے کہ مجھے اللہ کی محبت کی وجہ سے ادھر ادھر کے وسیع سے نہیں آتے تو وہی ہم حضوری والی نماز پڑھیں ایک بزرگ تھے کسی ان کے سامنے حضرت عبد الغنی پھول پوری بزرگ تھے ان کے سامنے کسی نے جو ہے یہ ایس پڑی قد افلحل الزین سلاۃ خاشون بشت اکبر احن احن جو نمازوں میں خوش و اختیار کرتے ہیں وہ فلا پائیں گے تو حضرت نماز میں خشو خضو کیسے آئے گا تو حضرت نے کہا آگے لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا اگلی آف سے پڑھوز جب تم لغویات اور فضولیات سے بچو گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و توفیق عطا فرمند اور واقعی قرآن میں جب کوئی بات جس والی ہوتی ہے اس کے یا پیچھے اللہ نے اس کا حل لکھا ہوتا ہے اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں میں نے ایک دفعہ یہ ایس پڑھی بہت عرصہ غور و فکر کرتا رہا قرآن یہ دلتی ہی اکوم اب میں نے کہا کہ شارٹ کٹ راستہ اکوم شارٹ کٹ جنت کا راستہ نہادآ بے شک یہ قرآن ہدایت کا اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ بالکل مختصر ترین راستہ بتاتے ہیں وہ کون سا بہت عرصہ تفسیر بھی دیکھی ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر میں نے کہا چلو وہ اصول ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے تو آگے لکھا ہوا تھا ان جو لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب تو میں نے کہا فکر آخرت یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ فکر آخرت لگ جائے آپ کو تو باس کام ہو گیا یہی جھگڑا ہے نا سارا کہ لوگوں کو فکر دنیا ہے اللہ والوں کو فکر آخرت ہوتی یا جس کا چلہ یا چار مہینے صحیح لگے تو اس کو فکر آخرت کا غلبہ ہو جاتا ہے فکر آفرت کا غلبہ ہو جاتا ہے ہم ایک دفعہ وکل لگا کے یار گاڑی میں تھے تو ایک, مہنے, ایک آدمی گاڑی سے اترنے لگا وہ چار مہینے تازہ تازہ اس نے لگا میں نے کہا یار ہمیں کوئی بتاؤ چار مہینے میں کیا سیکھا جلدی جلدی بتا دو کہا بس جلدی جلدی یہ ہے کہ اس دعوت کے کام کو مقصد بنانا یہ چار مہینے کا خلاصہ ہے کہ دعوت کے کام کو مقصد بنانا ہے مقصد زندگی بنانا ہے اس لیے نماز میں جب خوشب خوشو آتا ہے پھر سارے راز کھلتے جاتے ہیں اب یہ سیکھنی پڑے گی تو اس کے لیے علم ہے کہ دین کا موٹا موٹا علم بھی حاصل کرنا اور نماز کی حضوری بھی سیکھنا یہ بھی علم ہے دیکھو اور تو ہم کوئی وظیفہ کرتے نہیں اور کوئی معمولات بھی نہیں کرتے ہمیں فرصت نہیں نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا تو بھائی نماز سو نمبر والی پڑھے چالیس نمبر والی نہ پڑھے سو نمبر والی نماز پڑھو گے تو پھر دیکھتے وہ نماز آپ سے بےحیاں برائیوں فضولیات کو چھوڑا دے گی یہ نماز کی تاثیر ہے اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ گناہ برائیاں یہ فضولیات اندر سے نہیں نکل رہی اس کا مطلب صحیح کامل مکمل ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کو سیکھیں تو علم سیکھیں اس کا اور علم کے ساتھ ذکر بھی کریں اب دیکھو ہمیں مولانا علیہس نے چھ نمبر بنائے ہر نمبر ایک ایک ہے کلمہ نماز علم و ذکر اکٹھا ہے اخلاص اکرام مسلم دعوت و تبلیغ اب علم و ذکر کیوں اکٹھا رکھا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی نا اس لیے بزرگوں نے کہا کہ علم ہو اور ذکر نہ ہو تو آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی بس خالی باتیں کریں گے ان باتوں کا اپنے اوپر بھی اثر نہیں ہوگا دوسروں پہ بھی اثر نہیں ہوگا بلیغ میں ایک دوست نے کہا دیکھو اپنی باتوں کا اپنے اوپر اگر اثر نہیں ہوگا تو دو دس فٹ دور بیٹھے ہیں بندے ان پر کیسے اثر ہوگا تو فرمایا علم ہو ذکر نہ ہو تو آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی اگر ذکر ہی ذکر ہو اور علم نہ ہو تو آپ شرک اور بدت کرنے لگ جائیں گے تو فرمایا علم بھی ضروری ہے ذکر بھی ضروری ہے دونوں ملیں گے تو ایک طاقت بنیں گی جس سے پھر آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کہا تھوڑا کرو اس کو تھوڑا کریں جس چیز کو کہا زیادہ کریں اس کو زیادہ کریں تو کیا فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرو سال میں ایک دفعہ روزے رکھو دن میں رات میں پانچ نمازیں پڑھو لیکن جب ذکر کی باری آئی تو کیا فرمایا یا فکر کشیر مان والو ذکر کثرت سے کرو اللہ کا نام محبت کے ساتھ کثرت سے لوگ پھر آپ کی زبان میں تاثیر آئے گی پھر آپ تھوڑی سی بات کہیں گے کسی کو اس کے اوپر اثر ہو جائے گا تو یہ جتنے مشیک ہیں حضر مولا الیاز مولانا شیخ الدین ذکر حضر حاجی عبد الوہاب مولانا طارق جی، یہ سارے ذکر کرنے والے ہیں اگر یہ ذکر نہ کریں تو یہ بیانات نہیں کر سکتے کیونکہ ذکر کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے موبائل کی چارجنگ کرتے ہیں چارجنگ ہوگی تو موبائل چلے گا اگر چارجنگ نہیں ہوگی تو وہ نہیں چل سکتا اسی طرح دل میں چارجنگ ہو ذکر کی پھر آپ دعوت دیں گے اگر دل میں چارجنگ ذکر کی نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے اگر دعوت دیں گے زبردستی دعوت دیں گے تو اثر نہیں ہوگا لوگوں پر تو اس لیے اس دل میں ذکر کی کثرت ہو جس کی وجہ سے آپ کو پھر صحیح دعوت دینے کا مزہ آئے گا پھر آپ اتنی دعوت دیں گے اتنی دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کے اوپر فضل فرما دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ذکر کثیرہ اور یاد رکھے یہ ذکر کی کسرت دعوت کو تیز کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے اور اس کی دعوت تیز نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب وہ ذکر اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے اگر وہ ذکر سیکھ کے کرے گا تو اس کی دعوت اور تخلیق ضرور تیز ہو جائے گی تو اس لیے یہ ذکر کی کثرت یہ چارجنگ ہوتی ہے بندے کی اس سے دعوت تیز ہو جاتی ہے دعوت تیز ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اخلاص پیدا کرے تہار کام اخلاص کے ساتھ ہو اخلاص کیا ہے ایک بزرگ نے بتایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جیسے کوئی بکریاں چرانے والا بکریاں چراتا ہے چاہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بکریاں ایسے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو جیسے اس کو نماز پڑھتے ہوئے یہ کوئی توقع نہیں ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی تو اس کا پتہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو اسی طرح وہ پورے انسانوں کو سمجھتا ہے کہ جیسے بکریاں میری تعریف نہیں کر سکتی مجھے بکریوں سے کوئی توقع نہیں اسی طرح وہ تمام انسانوں کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے ہر کام کر رہا ہوں اللہ ہی مجھے قبول فرما لے اللہ ہی میری تعریف کرے اللہ ہی مجھے توفیق ادا فرمائے فرمائا, کسی انسان سے کوئی توقع نہ رکھے نہ اس کی مذمت سے زمزدہ ہوں نہ اس کی تعریف سے خوش ہوں تو پھر آپ کو اخلاص جیسی بول ہوں کہ دنیا کوئی مذمت کرے آپ کی کہ یہ لمبی نماز پڑھتا ہے دیکھو جی یہ تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے آپ کو کوئی غم نہ ہو کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی تعریف کرے کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے آپ کو خوشی نہ ہو تو کسی کی مذمت سے غم نہ ہو کسی کی تعریف سے خوشی نہ ہو تو پھر کہیں گے آپ اخلاص والی عبادت کر رہے ہیں اگر کسی کی تعریف سے آپ خوش ہو گئے اور کسی کی مذمت سے غمزدہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ابھی اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاص والے عمل قبول کرتا ہے اللہ اللہ الدین الخالص خبردار اللہ تعالیٰ اخلاص والے عمل کا قبول کرتا ہے ایک آدمی نے ہمارے حضرت سے کہا ان کا تقیہ کلام تھا کہ جی میں ہر کام اخلاص سے کرتا ہوں اخلاص سے کرتا ہوں اخلاص سے کرتا ہوں تو حضرت نے فرمایا ہمیں تو اپنے اخلاص پہ بھی شبہ رہتا ہے اور فرمایا اخلاص کے بارے میں ڈرتے رہنا شبہ رہنا یہی اخلاص ہوا کرتا ہے پھر ہم شروع شروع میں ان کے ساتھ صحبت میں وقت گزارا تو حضرت سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ سنت پر عمل کرو سنت پہ عمل کرو پھر فرمایا بھائی بھی کھانی پڑے گی خدمت بھی کرنی پڑے گی اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اخلاص سطح فرمائے گا کہ تبلیغ میں باتیں بھی لوگوں کی سننی پڑتی ہیں تانے بھی سننے پڑتے ہیں بستر بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں پھر اس کا اوپر صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے گا پھر اخلاص کی نعمت نصیب ہوگی تو یہ اخلاص ہر کام کی روح ہے ہر کام اخلاص سے ہوگا تو قبول ہوگا اخلاص والا کام نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا تو بھائی اخلاص بھی سیکھنا پڑتا ہے یہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے یا جو پرانے وقل لگائے ہوئے ان کی صحبت میں رہ کے اخلاص سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر ہر کام سنت کے مطابق بھی ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو ورنہ آج اکثر لوگ کہتے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بس لوگوں سے ڈر کے عمل کرتے ہیں عورتیں گھر کی صفائی کرتے ہیں میں گھر کی صفائی نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے اب لوگوں کا ڈر ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی کام کریں گے تو اس میں اخلاص نہیں ہوگا اور اس دور میں یہ بھی بڑا فتنہ رونما ہو گیا کہ لوگوں نے چیزوں لوگوں نے چیزوں کے نام بدل بدل کے اس کو جائز کر لیا حدیث کا مفہوم ہے کہ قربے قیامت میں لوگ چیزوں کے نام بدل بدل کے اس کو جائز کریں گے مثلا سود کا نام پرافٹ رکھ دیا رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا بے حیائی بےغیرتی کا نام روشن خیالی رکھ دیا تو چیزوں کے نام گپ شپ لڑانے کا نام غیبت کا نام گپ شپ لڑانا رکھ دیا عورتوں نے غیبت کا نام دکھ سکھ رونا رکھ دیا اسی طرح ہمارے تبلیغی دوست جاتے ہیں تو امیر سے چھٹی لیتے ہیں کہ چھٹی دے دو تو وہ چھٹی نہیں دیتے تو ہمارے پاس ایک لفظ نکل نکلایا تقاضا کہیں بڑے تقاضا ہے اور تقاضا کہہ کہ کے اندر جا کے سو جاؤ مرضی کام کرتے بھائی جی تقاضا ہے بھائی تقاضا تقاضا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اندر دل میں کچھ اور ہے زبان سے تقاضا کہہ کے کہ آپ چھٹی لے لیں تو تقاضے کو ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں حالانکہ شروع میں تقاضے کا نام تبلیغ میں صرف لیترین میں جانے کے لیے بنا تھا کہ کسی کو تقاضا ہوتا تھا یہ جی بڑا تقاضا ہے چھوٹا تقاضا ہے تو اب تو اتنے تقاضے ہو گئے کہ ہر چیز تقاضا بن گئی حالانکہ تبلیغ بھی اصل تقاضا ہے لیکن اتنے اب تقاضے ہو گئے تقاضے ہو گئے کہ اصل تقاضا بھول گیا تو بھائی یہ بھی مکاری ہے نفس کی کہ تقاضا ہے نہیں آپ اس کو تقاضا کہہ رہے ہیں اسی طرح بھائی اصلاح تربیت تو مجھے بھی ضرورت ہے علماء کو بھی ضرورت ہے تبلیغ والوں کو بھی ضرورت ہے ایک جگہ ختم ہے قرآن کی مجلس سی میں نے وہاں بیان کیا اور بیان کرتے کرتے میں نے کہا کہ بھی دیکھو تبلیغی, کا شیطان تبلیغی مفتی کا شیطان مفتی اور عالم کا شیطان عالم پروفیسر کا شیطان کاروباری کا شیطان بھی کاروباری ہوتا ہے اور تبلیغی کا شیطان بھی تبلیغی تو بعد میں بیان, بیان کے بعد ایک دوست کہ جی ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے میں نے کہا تبلیغ والوں کے ساتھ بہت بڑا شیطان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے واپس آ دیں اور ایسے ایسے وصف سے ڈالتا ہے کیونکہ یہ تو خالص اللہ کے نبیوں والی سنت ادا کر رہے, ہیں، مارے کھا رہے ہیں، ساتھ بہت بڑا شیطان ہوتا ہے پھر اس کو میں نے واقعہ سنایا کہ دیکھو ایک دفعہ ایک نیا آدمی تبلیغ میں نکلا ایک چلہ لگ گیا بڑی مشکل سے چلا لگایا اب دوسرا چلہ جو لگانا تھا تو شیطان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اس کو خواب دکھایا خواب میں اس نے دیکھا کہ جو میری گھر میں مرغیاں تھیں نا دو سو مرغیاں تھیں اس کو بلی کھا گئی اب یہ اٹھا تو اس نے امیر کو کہا کہ امیر صاحب مجھے تو اجازت دے دیں میرے گھر میں تو بہت بڑی بہت بڑی واردات ہو گئی ہے بہت بڑی واردات ہو گئی ہے کہ بلی دو سو مرغیاں میری کھا گئی ہمیں ذرا ان کی میں خیر خبر لے لوں نے کہا جی دیکھو تم ضرور کر رہے ہو چھٹی میں دے دیتا ہوں لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دو وہ بلی تھی یا شیر تھا وہ ایک مرغی دو, دو سو کیسے کھا, وہ ایک مرگی کھا لیتی دو کھا لیتی تو دو سو مرغیاں وہ کیسے کھا دی ایسے ہم نے عربی میں ایک کہانی پڑھی کہ ایک عورت تھی تو وہ خان کے ساتھ بڑی گڑبڑ کرتی تھی بئی مانی کرتی تھی تو وہ خانون ایک کلو کیما لے کے آیا کہ اس کو پکاؤ مجھے کھلاؤ اب بلی کی نیت خراب ہو گئی وہ باہر گیا کہاں ہے تراجو لایا بلی تولی تو ایک کلو کی اس نے کہا اگر تو یہ کیمہ ہے تو بتاؤ بلی کہاں ہے اگر یہ بلی ہے تو بتاؤ کیما کدھر اب پس گئی تو اسی طریقے سے ہم بھی چکر بازی کرتے ہیں تو چکر بازی نہیں چل سکتی تو اس لیے ہمیں اللہ کے حضور بڑا تو اس میں شیطان چکر ڈالتا ہے بڑے بڑے وسیع سے آتے ہیں تبلیغ میں جا کے کئی لوگ بھاگاتے ہیں پھر اور جو تبلیغ میں بھاگ کے آ جائے نا وہ دوبارہ جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ پھر شیتان اس کو اتنے وسط سے ڈالے گا پھر اس کو نقص نظر آئیں گے تبلیغ والوں میں کہ یہ, یہ غلط ہے یہ غلط ہے فلاں غلط ہے ہم شروع میں, کراچی میں پڑھتے تھے ابھی پڑ, پڑھائی کر رہے تھے تو تبلیغ والوں کی سمجھ نہیں آتی تھی اصل میں تبلیغ کوئی کتابی باتیں نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے تجربات ہے یہ اور ہم چاہتے تھے ہمیں کوئی زبانی تبلیغ سمجھا دے تو میں نے کہا بھائی یہ دگشت کا ثبوت دو فلاں ثبوت دو فلاں سبوت وہ کہتے نہیں نکلو میں نے نہیں. میں نے کہا پہلے سمجھاؤ پھر نکلیں گے تو پشاور کی ایک جماعت وہاں کراچی گئی اس میں ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا بہت سمجھدار آدمی تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بتاؤ یہ یہ ثبوت دو قرآن حدیث سے اس نے کہا یار میں اتنا عالم تو نہیں ہوں بس میری ایک بات سن لو توجہ سے سن لو کہا آپ نے سائنس پڑھی ہے میں نے کہا جی ہاں سائنس پڑھی ہے فزکس کیمسٹری میتھ سکولوں کالجوں میں سائنس سائنس تو کہا آپ سائنس کے ٹیچر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تجربات کرتے ہیں سائنس کے. تو وہ زبانی سمجھا دو کہ وہاں گیسے بناتے ہیں مختلف چیزیں لیبارٹری میں جا کے بناتے ہیں تو سائنس, تجربات کو زبانی سمجھ جاؤ گے میں نے کہا نہیں وہ تو تجربہ کرنا پڑے گا تو کہا آپ نے قرآن حدیث پڑھ کے تھیوری پڑھی آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھو ذرا مار کھا کے دیکھو آپ کو کبھی دین کی وجہ سے تانا پڑا مار پڑی کسی نے الزام لگایا میں نے کہا نہیں تو کہا ذرا تجربہ کر کے دیکھو پھر پتا چلے گا کہ تائف میں جو پتھر پڑے تھے تو وہ کیا ہوا تھا پھر ہم بھی نکلے اور واقعی جب نکلے تو تب بات سمجھ آئی کہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے سمجھنا چاہتے تھے وہ نہیں سمجھ آتی جب تک کہ نکل کے پتھر نہ کھائے ایک ملک وال کا علاقہ ہے وہاں ہمارے کراچی کے امیر تھے نرمے نہیں کرتے تھے اتنی تیز تھی اس نے ایسے واقعات سنائے کہ تبلیغوں نے بندے قتل کر یہ کر دیا وہ کر دیا اور واقعی لوگوں نے نارے مارنے شروع کر دیے اور ہم تو سمجھے کہ آج مار پٹائی ہوگی گئی ہماری کرنی شروع کر دی گئی یہ تو ماریں گے تو نئے بندے ہیں ان پر ازمیش نہ آئے تو واقعی جب اللہ کے دین کے لیے مار پڑتی ہے نا پھر سمجھ آتی ہے کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے, پھر چلتا ہے اور واقعی کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے واقعی گھر میں بیٹھے سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ بلوچستان کے علاقے میں ایک جماعت گئی اور جب جماعت اس گاؤں میں گئی تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا یار تبلیغ کے آنے والوں سے گاؤں والے تو عموماً خوش نہیں ہوتے وشد کا کہ دیہاتی لوگ کفر و منافقت میں بڑے سخت ہوتے تو آپ کے خوش ہو رہے ہیں اصل میں تمہارے آنے سے تو زیادہ خوش نہیں ہوئے کہ تم ہمیں لے کے جاؤ گے لیکن ایک ہمارا مسئلہ پھنس گیا ہے کہ ایک دن ہو گیا ہمارا مردہ ایک مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بندہ ہمیں نہیں مل رہا تو آپ ہمارا جنازہ پڑھا دیں گے اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں اور یہ حال ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ہے جیسے تبلیغ والے برکت والے جاتے ہیں تو لوگوں کے جنازے بھی ہو جاتے ہیں ابھی نے جنازہ پڑھا کے ختم کیا تو وہ ایک اور بوڑھے کو چار پائی ڈال کے لے آئے جو کھانس رہا تھا زندہ تھا کہا اس کا بھی جنازہ پڑھاؤ اس کا کیوں پڑھائے کہا اس نے بھی دو چار دن تک مر جانا ہے اور پھر کون پڑھائے گا اس کا بھی پڑھا دو یعنی یہ ہنسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے کہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ شہروں والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جب بندہ گاؤں میں جاتا ہے تو پھر بات سمجھ آتی ہمارے پنجاب کے علاقے میں بھی بہت برا حال ہے اسی طرح ایک دعوت تبلیغ والی جماعت گئی پنجاب کے دور گاؤں میں اب پرانی سی مسجد تھی دروازہ کھولا او جو ہی دروازہ کھولا تو ایک کتیا اوپر جھپٹی کاٹنے کے لیے کونوں میں تبلیغ والوں پیچھے ہٹ گئے تھوڑی دیر بعد دروازہ استخص سے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کتوں کے بچے پھیرے تھے کتیا نے مسجد میں بچے دے دیئے اور یہ رو اللہ کے آ کہ ہم نے آنے میں دیر کی ہے ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا پھر جو چودھری صاحب گاؤں کا بڑا تھا اس کو جا کے ملے تو حیران ہو گیا کہ وہ بیٹھا تاش کھیل رہے اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا ڈرایا کا تم آئے گاؤں پر عذاب ناغل ہو جائے گا کہ تم اللہ کے گھر میں کتوں نے بچے دے دیے اس کو لے کے آئے دکھایا کہ یہ دکھ منظر کہ تم اپنی لیٹرینوں کو روز صاف کرتے ہو اور اللہ کے گھر میں کتوں نے بچے دے دیے اور تمہیں ہوش نہیں ہے والے بھی روئے اس کو بھی کچھ احساس دلایا بڑی مشکل سے مسجد کو صاف کیا وہاں نماز شروع کی ایسے بھی جگہ ہیں کہ جہاں مسجد کے اندر کتوں نے بچہ دے دی اگلی ایک مسجد میں گئے وہاں عجیب حال جو بڑی مشکل سے مسجد کا دروازہ کھولا اندر دیکھا تو بھینس مری پڑی اور بو آ رہی اور کیڑے مکوڑے پوری مسجد میں پھر رہے اللہ کے آگے روئے بھینس کو باہر نکالا مسجد کو صاف کیا وہاں نماز کو شروع کیا تو سوچے جہاں یہ حال ہو جائے کہ مسجدیں برباد ہو جائیں تو وہاں تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے تو آپ ہمت کریں چلا چار مہینہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کو مقصد زندگی جب تک نہیں بنائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنیں گی اور حضرمن فرماتے آپ کاروبار میں جائیں نوکری میں جائیں کہیں جائیں نیت ہو کہ میں دن کی دعوت دینے جا رہا ہوں اگر موقع مل گیا تو سبحان اللہ اگر موقع نہ ملا تو اس دعوت کی نیت کا تو آپ کو فائدہ ہوگا نا ان بنیاد عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تو جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی بدلہ ملے گا میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں ایک دفعہ ہم سندھ کے علاقے میں گئے ڈاکوں کا علاقہ تھا وہاں ایک پروفیسر صاحب نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ہم کے اجتماع کے لیے دعوت دیتے دیتے کو واپس آئے ایک بج گیا ڈاک نے لکڑی کھڑی کر کے اس کو بند کر دیا راستہ اور ہمارے پاس آ کے کہنے لگے مور صاحب ہمیں آپ کی گاڑی کے کی ہوتا ہے گاڑی خالی کرو اب ہم میں سے ایک بندہ دائی تھا بڑی زبردست دعویتا تھا ہم نے گاڑی خالی کر دی اور کہا دیکھو گاڑی ہم نے اپ کے لیے خالی کر دی اب ہماری بات بھی سنو انہوں نے کہا سناؤ کیا سناتے ہو تو اسو جا دیکھو میں نے بھی مرنا ہے اپ لوگوں نے بھی مرنا ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے اپ نے بھی قبر میں جانا ہے اپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہم دین کی دعوت کے سلسلے میں گاؤں میں گئے تھے اپ نے روک لیا ہے تو گاڑی تو ہم نے اپ کو دے دی ہے لیکن اپ ہمارے ساتھ راول اجتماع یہ کون لوگ نہیں ہم نہیں جا سکتے ہم نے دی مرنا دیکھو ہم نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی قبر میں جانا ہے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا اپنے سارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا ہم نے بھی حساب دینا ہے بھائی کچھ فکر کرو مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی وہاں کیا بنے گا سوچ لو وہاں کیا بنے گا تو چلو آپ ہمارے ساتھ آپ بھی اجتماع میں چلو دعوت کے بول ایسے زبردست بول ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا کہنے لگا چھوڑو یار ان کو ہم کسی اور کی گاڑی پکڑ لیں گے ان کو جانے دو تو دعوت کی وجہ سے جان بھی بچی مال بھی بچا اور دعوت کا حق بھی ادا کر دیا کہ ان تک بھی دین کی دعوت کو پہنچا دی ایسی زبردست دعوت ہوگی پھر دیکھیں اللہ کی کیسی مدد اترے گی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دائی بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس لیے اعظم جو ہے جمیل فرماتے ہیں کہ جہاں آپ تشکیل نہیں کر سکتے کم از کم توبہ والا تو عمل کر لو توبہ کے کلمات پڑھ لیں تاکہ جو غفلت ہو گئی سستی ہو گئی جو دعوت میں کمی ہو گئی جو ہم نے گناہ کر لیے توبہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ زبردست کی توفیق عطا فرما اور ہماری کمیاں کوتایاں سب معاف فرما دے تو اس وقت ہم سچی سچی توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے دور اور دیش کے لیے قبول فرما لے ان سب تو یار نا تو اللہ تعالی ہمیں قبولیت والی دعوت دینے کی توفی قدا فرمائے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے تو اس کو کہتے ہیں توبہ اس میں بڑی تین باتیں ہوتی ہیں ایک کہ میں اللہ سے ہمیشہ راضی رہوں گا شکوہ شکایت نہیں کروں گا کبھی اللہ سے دوسرا جو ہے میں اپنے ظاہر باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیسرا میں کام سنت کرنے کی کوشش کروں گا یہ تین بڑی بڑی نیتیں کر لیں تو اس ان نیتوں کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ان اتنا بڑا مجموعہ توبہ کرے گا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے الحمد للہ بعد وسلم العلۂہ بادف عزب اللہ اور اپنی اصلاح و تربیت کی بھی نیت کریں اس سے اللہ میں چند وضاحب بتاؤں گا اس سے آپ کی اللہ اصلاح و تربیت بھی کر دے گا اور نمازوں میں حضوری بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی تو یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا, الہ الا, اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ آمن تو مالا کتب رسول ہی والوم آخر والدر خیر و شرہی بن اللہ تعالی وباد امن تو بلاہی کما ہوا بے عصمائے و صفات ہی و قبل تو جمیہ احتام ہی اقرار ام و تصدیق ام بالقلب۔ رسول ربی الله واتوبی على اللہ تعالی اللہ خلقی سید محمدن صحابی اجمائن بے رحمتی کا یا کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہوئے اب ہلکے پھلکے سے وظائف کرو گے تو اس سے آپ کا اللہ کے رابطہ جڑے گا گناہوں سے بچت ہوگی نیکی کرنے کی توفیق ملے گی ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں وضو کی برکت سے انشاءاللہ اللہ بہت سے گناہوں سے بچت ہوتی ہے نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے دوسرا یہ بائیں پسلیوں کے نیچے یہاں دل ہے تو یہاں کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہاں خیال ہو کہ دل کہہ رہا اللہ, اللہ اللہ اللہ زبان کا کام بولنا کان کا کام سننا آنکھوں کا کام دیکھنا اور دل کا کام اللہ اللہ کرنا اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ کثرت سے ذکر کرو آپ بول رہے ہیں کھا رہے ہیں سو رہے ہیں اس وقت تو زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو دل جو ہے یہ ذکر کرتے ہے اللہ اللہ کا اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے جب کبھی موقع ملے پریشانی ہو ٹینشن ہو ڈپریشن ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ادھر ہی سے ہم مشق کریں کہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی دل میں جاری ہے دل اللہ اللہ کہہ رہا میں سنو شروع میں وصو سے خیالات بہت آئیں گے آدھا گھنٹہ صبح شام یہ کریں گے تو نماز کے وصف سے کم ہو جائیں گے نماز حضوری والی ہونے لگ جائے گی کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ کا جوڑ جائے گا اس طرح سو سو دفعہ استفار کرے اللہ ربی من کل و تو بلے. سو سو دفعہ دفع نہیں تو چالیس چالیس ہی کر طرح ایک, ایک, ایک رکوع قرآن کی تلاوت کر لے یا محبت سے اٹھا کے دیکھ لیں یہ میرے اللہ کا کلام ہے تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے اور رابطہ کرنے کی کوشش کریں یہ سارے اعمال ہم نے کتاب لکھی ہے تین دن کی برکات اس کی آخری صفحے پہ لکھے روحانی ترقی ایک کتاب اس کے آخر پہ لکھے ہوئے نماز پڑھنے کے طریقے اسی طرح اور اصلاحی تربیتی کتابیں یہ گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عورتوں بچوں کو بھی نیکی کی توفیق ملے گی تو ہم نے اپنی زبان سے کردار سے گفتار سے رفتار سے کتاب سے ہر طریقے سے دین کی دعوت دینے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مرتے دن تک ہمیں دین کا زبردست دائی بنا دے تاکہ ہماری دعوت کی برکت سے سو, سو دو, دو بندے جو ان کے دل بدل اور وہ اللہ کی محبت ان کے اندر آ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں آ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اور دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے دعوانا آخر الحمدللہ رب للہ